أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين نبيوں کی فزيلت ایک دوسرے بر اجساد فرمائا تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض اے جگہ شار فرمایا اللہ فرق و بہین احدم میں یہ تفریق اور تفضیل میں فرق کیا ہے ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے لیکن تفضیل ہے فرق اور چیز ہے فضل اور چیز ہے فضل قرآن سے ثابت ہے فضین یہ فضیلت کس لحاظ سے جس رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مشن سرد کیا انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اس کو اپنے انجام تک پہنچایا اور آخر تک اللہ تعالیٰ کی زیر حدایت کام کیا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کہ آپ یہ بستی چھوڑ دیں کام پورا ہو گیا اب پھر یہ فضیلت کس لحاظ سے دل کر رسول و بعض کس لحاظ اس میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ نبیوں کے درمیان جو سبب فضیلت ہے اور ایک وہ فضیلت جو ان نبیوں کو یا رسولوں کو ایک دوسرے پر حاصل ہے یہ دو الگ الگ چیزیں جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ نبیوں میں فضیلت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبوس ہوا ہے خام ہدا کال آخو محبود ومودہ خام صالح کال آخو محبو اللہ ولا کا درس اللہ, اللہ موسا الابنی سرائی وہ ایک قوم کی طرف اپنی قوم و اپنا قبیلہ ان کا مخاطب یہاں کہ وہ اپنی بستی سے باہر دوسری جگہ بھی تبلیغ کرنے کے مکلف نہیں تھے ادھر ایک بستی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سامنے کی ایک بستی ہے اس میں حضرت لوت علیہ السلام ان کی وہ ذمہ داری ہے ان کی یہ بستی ذمہ داری آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ ایک قوم ایک قبیلے کی طرف نہیں آئے قُلْ لیا سو النَّاسُ رسول اللہ اللَّهِ جمی آپ اے نو انسانیت میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول صرف اربوں کے رسول نہیں ہے صرف قریش کے رسول نہیں ہے بنو ہاشم کے رسول نہیں ہیں صرف ایشینس کے رسول نہیں ہے صرف اس دور کے لوگوں کے رسول نہیں ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے رسول ہیں محمد رسول اللہ کیا یہ فرق یہ فضیلت ہے حضور کہ حضور کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے بقیہ رسولوں میں جو سبب فضیلت ہے وہ ان کے معجزات ہی معجزات بھی اللہ نے الٹ نہیں دیے معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اسباب کو عاجد کر دی. اسباب نہ کر سکے نیچر جواب دے جائے کہ جی ایسا ہو نہیں سکتا اللہ کر کے دکھا دے کہ ہاں ہو سکتا ہے ان اللہ اللہ کو اعجاز جہاں اسباب آجز ہو جائیں وہ کام اس کو کہتے معجزہ تو اگر معجزے میں حکمت نہ ہوتی اس کا اس وقت کی انوائرمنٹ کے ساتھ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا تو ایک ہی سب رسولوں کو ایک ہی ڈنڈا دے دیا جاتا جیسے السلام کو ایسا پکڑا دیے گا تو سب رسولوں کو دے دیا جاتا پتا چلتا کبھی یہ مختلف ہیں یہ جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے معجزات میں اس کی وجہ سے یعنی جو, جو پیغام کے اندر ارتقا آیا ہے تو, تو معجزات میں بھی ارتقا آیا اور اس وقت کا جو ماحول تھا حضرت مس علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھا ان کا معجزہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا حضرت مسا علیہ السلام کا آسا بھی سانپ بنتا تھا انہوں نے بھی فعال کو ابالا انہوں نے بھی اپنے ڈنڈے اور اپنی رسیاں پھینکی بکال بے عزت فراؤن غالبون جائے فراؤن کی ہم غالب آ جائیں گے تو انہوں نے بھی رسیاں بنا دی رسیوں کو سانپ بنا دیا حضرت عیشا علیہ السلام کا دور حکمت کا دور تھا بڑے بڑے حکام اور بڑے بڑے لہذا دونوں لحاظ ان کے اقوال کے اندر بہت زیادہ تمثیل پائی جاتی ہے اور ان کے معجزات کے اندر وہ حکمت جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے برف زدہ کو ہاتھ پھیرنا اور وہ ٹھیک ہو جانا کا کوڑے انسان کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور اس کا ٹھیک ہو جانا نابینا ہے آنکھیں نہیں اور اس کا ہاتھ پھیرنا اور جناب وہ اس کا ٹھیک ہو جانا مردے کو زندہ کر دینا تو یہ اس وقت کے جو, جو ماحول تھا اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وہ معجزات دے کر بھیجتا ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی پشت پر کوئی بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے وہ طاقت کہ نیچر جس کے سامنے سر نگوں ہے اور اسباب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ اس کے حکم کے غلام تل کا رسول و فض اللہ بعض الہباد من کر لم اللہ اب کیا وہ فضیلت کا سبب کیا ہے ان میں سے کسی نے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا رساب آزم داراجات آپ ایب نہ مری عمل صاحب نے مریم کو ہم نے بہت زیادہ کھلے موزے دیے اور اس لحاظ سے یہ معوزہ جو مردے کو زندہ کر دینا بہت ٹاپ کا معاوضہ یعنی اس سے پہلے جتنے رسولوں کو معاوضے ملتے رہے ان میں یہ معاوضہ جو ہے مردہ ہے سو سال کا مرا ہوا ہے جا کے کہنا بھائی اٹھو اور کبر میں سے اٹھ کے نکل یہ موضا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان کا جو معجزہ تھا نبی کا پیغام بھی معدود تھا لمٹڈ ٹائم کے لیے تھا ایک سرٹین ٹائم کے لیے تھا مخصوص وقت کے لیے تھا مخصوص قوم کے لیے تھا لہذا ان کا معجزہ بھی لمٹڈ تھا مادوط وقت کے لیے تھا. ختم ہو گیا اپنی جگہ آج نہ حضرت موسا علیہ السلام کا وہ آسا ملتا ہے جو ملٹی پرپز تھا نہ کوئی ایسا مردہ ملتا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا اور کہ جی میں ابھی تک ہوں ختم ہو گئے سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ رسالت قیامت تک تھی لہذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک زندہ ہے معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جسے چیلنج کیا جائے کہ ایسا کر کے دیکھو نے کہا میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا پرمایا جے تو بے شہم موبین میں تمہیں کھلی چیز دکھا دوں پھر بھی تو ہمت کرے گا مجھے جیل میں ڈالنے کی کالا فاتح بھی پال کا آسا ہو پا یہ موبین چیلنج ہے ایک قید کر کے دکھا مجھے نہیں اس نے ہاتھ ڈالا جادو کے گے ہاتھ آمنے سامنے کے اس نے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیا موچھا کو ایک دن بھی قید لیا اوسر ایکٹ کیا ہے ایک بتکاری آن حضور صلی اللہ ع وسلم کا وہ معجوز جس میں اللہ نے چیلنج دیا ہو وہ کیا ہے پرانے حکیم فاتو بے سورت ان نے مسل ہی فالو تفالو اگر تم نہ کر سکو اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے آج بھی چیلنج موجود ہے ہم لوگ تو وجوہ ہیں مصر اور لبنان کے اندر ڈھیر سارے پڑھے لکھے عربی عیسائی ہیں عرب ہیں چارائم کے اندر چیلنج آج بھی موجود ہے کوئی مائیکل آل سامنے آئے اور کہہ کہ کے دیکھو جا یہ چیلنج ہم نے اس کا توڑ کر دیا یہ مت مطلب سمجھیں کہ وہ پڑھتے نہیں وہ ہمارے بارے میں سو سال پہلے کی پلاننگ کر کے رکھ ہمارے فرقوں کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات ہوں وہ چیلنج اپنی جگہ آج بھی موجود ہے وہ معذہ کیا ہے وہ قرآن جسے تحدی دے کر چیلنج دے کر کہا جائے کہ ایسا لاکھ بنا کے لاؤ پہلے دس سورتوں کا کہا فاتو آشر سہارے مسل ہی مختار دس سورتیں ایسی گڑ کے لے آؤ جیسی میں نے گھڑی ہیں پھر وہ نہیں کر سکتے تو ایک سورت بنا کے لے آپ دیکھیں انا آتا ہے نا کل کو چھوٹی سی سورت تین آتے ایک سورت اس کے برابر ہی لے آؤ یہ نہیں کہتے سورج بکرا جتنی بنا کے لاؤ ان کا کل کو جتنی بنا کے لے آؤ فرمایا ایک آیت ایک سورت تو یہ احجاز ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قرآن زندہ موجدہ زندہ پیغام ہے حضور کا رسالت بھی لامحدود پیغام بھی لامحدود اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پیغام کے لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کا پیغام فائنل ہے اس میں ترمیم نہیں ہو آپ کو پتا ہے پہلا جو ہوتا ہے جس کی ترمیم ہو جاتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے جو فائنل ہوتا ہے جس پہ عمل ہونا ہوتا ہے حفاظت اس کی, کی جاتی ہے نوٹس بورڈ پہ اور اتار کے نیا لگایا جاتا ہے دونوں ساتھ ساتھ نہیں لگایا کہ یہ ہو کہ آپ کی ڈیوٹی صبح ساڑھے سے دو بجے تک ہے اور ساتھ ہی نوٹس لگا ہو کہ آپ کی ڈیوٹی آٹھ بجے سے تین بجے تک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں پہلا اتارا جاتا ہے فرما دوں میں جاؤں گا تو وہ آئے گا پہلا اتار کے جو ویلڈ ہوتا ہے اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے اس کو لگایا جاتا اس کو لگایا گیا پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا بکیا جو ہے وہ منسوخ ہو گئے ان کے بھی خاص خاص چیزیں اللہ نے کتاب کے اندر محفوظ کر جہاں تک وہ کی بات معجزا رسول کی دسترس میں نہیں ہوتا رسول کے بس میں نہیں ہوتا رسول کی کسٹڈی میں نہیں ہوتا معجزہ اللہ دکھاتا ہے. اپنی مرضی سے دکھاتا ہے یہ کوئی پنساری کی دکان کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک آدمی چٹ لے کے گیا جی ہر چاہیے وہ تول کے دے دے, دے دا. کوئی آدمی کھڑا ہو گیا ہمیں یہ موجودہ دکھاؤ رسول نے وہاں دکھانا شروع کر دیا رسول شوبا باز نہیں ہوتا ماک رسول ان إِلَّا اللہ بے اللہ. کوئی رسول مورجا نہیں دکھا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر میں سوچ اگر رسولوں پر اعتراض ہوا ان تم اللہ بشروں مسلونا تم ہمارے جیسے بشر ہو تو ریدو نان تھا سدو نا کان آبا نا تم تو اس نیت سے آپ دادا کے دین سے پھیر دو نا کے سلطان کوئی واضح موجود دکھاؤ پتا چلے کہ تم یہ کر کے دکھاؤ یہ کر کے دکھاؤ اسی میں آگے چل کے پوری لسٹ آئے گی جو دی تھی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز تھے ماموز تھے انہوں نے لا کے لسٹ دی کہ یہ کام کر کے ہمیں دکھاؤ رسولوں نے جواب دیا وہ کم بے سلطان بھائی ہم تمہیں موجہ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو دکھانے پر. ہم بے بس ہم نہیں دکھا سکتے اس کے لیے میں درخواست کرنی پڑے گی کہیں اور ہم خود مختار نہیں ہیں جب وہ لسٹ پیش کی آپ کے عزیز نے وہ ذرا سن لیجیے آپ ترجمے کے بغیر و کالج اوت کو جنتل وینا بن فتو تفجیرہ اور تو اس کے تصما کما زام تا علیہ او تا بالله ہے کبیلا او یا کون اللہ کا بئی تمخر فن او ترقا صاح و حقاط نہ کتاب رکھا کل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر رسولہ میں نے کوئی کا دعویٰ تو نہیں کیا نا یہ تو وہ مطالبے جو خدا سے کیے جاتے میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے میرے پیغام پر بیس کرو مجھ سے اس کے بارے میں دلیل مانگو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا. کا دعوی تو فرعون نے کیا ایک ساتھ انگور کا گچھا لے کر آئے فرون کے پاس خدا بنا ہوا انہوں نے کہا اگر تم خدا ہو تو اس انگور کے گچھے کو سونے میں تبدیل کر دو انہیں کہا اس کی تو خدائی مانی جائے یا نہ مانی جائے میری تو دنیا سدھرے ان کا خدا ہو یہ انگور کا گچھا سونے میں تبدیل کر دو سونے کے انگور بن جائے کہنے لگا رات چلے اب چھوڑ دو ترکیب سوچتے ہیں اس کو ٹالنے کی بڑا متفکر بیٹھا ہوا تھا شیطان داخل ہوا اس نے کہا کیا سوچ رہے یہ بندہ انگور کا گچھا دے گیا کہتا سونے میں تبدیل کر دو خدا اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات چٹکی بجائے سونے میں تبدیل ہو شش رہا سر بڑا کم دا بن رہے بڑا کمال ہے تیرا بڑے فنان ہو کہنے لگا دیکھ لو اتنا فنان وہ مجھے بندہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کھانا خراب تو خدا بننا چاہتا ہے میرے اس کمال کے باوجود وہ بندہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو کر کچھ نہیں سکتا خدا بننا چاہتا تو یہ مطالبے تو اسے کرو جس نے دعوے خدا کیا او سبحان عربی میرا رب کرنا چاہے تو وہ ہر کمزوری سے پاک ہے سبحان ربی میرا رب کر سکتا ہے سبحان اللہ من وہ ہر کمزوری سے پاک ہے ہر تو اللہ بشر رسولہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں رسالت کا دعویٰ کیا ہے میرے پیغام پر بات کرو مجھے. تو معجزہ رسول کے بس میں نہیں ہوتا وہ کہ پنساری کی دکان نہیں ہوتی منظوری ملتی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا کا یہ یہ یہ مطالبات اگر آپ یہ معذہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ایمان انہوں نے کیا لانا ہے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں. اسلام کی دعوت جو ہے وہ فیس ویلیو پہ اتنی طاقتور ہے اور اتنا پو، پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ اسے دلائل کی بنیاد پر عقل استعمال کر کے تم قبول کر سکتے اللہ نے فرمایا، میں موجہ نہیں دکھاتا انہیں کو گیٹ آؤٹ نکل جائیں آ آن، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا شاید یہ لوگ موضاء دیکھ لیتے تو مسلمانی ہو جاتے تو بھلا ہو جاتا اللہ تعالی نے فرمایا وہ انکان کب اور علی کا اے اعراض ہو نبی ان لوگوں کا اٹھ کے چلے جانا اگر آپ پہ بڑا بھاری گزرا ہے شاپ گزرا ہے وہ انکان اقبر آلے کا سلن فتح بے آیا نبی اگر ان کے چلے جانے سے تکلیف ہوئی آپ کو تو آپ زمین میں سرنگ کرنے یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں موضا لے جائے میں نہیں دیتا ثابت ہوا کہ نبی نہیں دکھا نفا زمین میں سرنگ جس کے دو سرے ہوتے ایک سرا ہو اگلا سرا بند ہو تو اس کو کیا کہتے غار از ہوما غار اور اگر دوسرا سرا کھلا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے وہ نفق دو منہ والی اسی سے بنا نفاق جو دو منہ بندہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے منافق وہ جو منا آتی ہے ٹنل حجیاد والی اس کو نفق لکھا ہوگا آپ نے نفق مشاق پیدل چلنے والوں کی سرنگ نفا کان پھر لار دے اور سلم, سلم تو آپ کو پتہ ہے سیڑھی کو کر سم پھر سما زمین میں سرنگ کر لیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں فرطار آیا نشانی لے جائیں دکھا دیں ان کو میں نہیں دکھا سواگت یہ ہوا کہ موجزہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دکھاتا اور انتخاب بھی وہ کرتا کہ کون سا دکھانا ہے حضرت موسا علیہ السلام دس سال ہو گئے تھے اسی ڈنڈے کو ہاتھ میں رکھا ہوا تھا وہی عرصہ تھا وہی لاٹھی تھی اللہ نے پہلے کنفرم کیا تاکہ موسا علیہ السلام کانشس ہو جائیں وہ تل کب امی نے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ایسا نہ ہو کہ موسا علیہ السلام بعد میں یہ نہ سمجھ لیں کہ اندھیرا تھا شاید میں اپنا اچھا گھر والوں کے پاس چھوڑ آیا ہوں اور غلطی سے کوئی سانپ ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑا ہوا تھا میں اس کو پکڑ کے لے آیا ہوں اور یہاں آ گیا تو گرم ہو گیا تو وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا پہلے فرما اچھی طرح دیکھ لے ما تل کا بھی امین نے کہا موسا ایسی بات نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ کے ہاتھ میں کیا اتنا اندھیرا تھا وہ سب جانتے دیکھا فرمایا یہ میرا آسا ہے سرپرائز ہوا ہوگا تو بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ پوچھ ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے دیکھا فرمایا اللہ ہی میرا ڈنڈا ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں وہی اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں والی ہم آ اور بھی ڈھیر سارے فائدے ہیں سانپ واپ رستے میں آ جائے تو مار بھی لیتا ہوں ڈھیر سارے فائدے والی ہم آ فرمایا موسیٰ فرمایا موسیٰ اب نیات ہوئے کو معاملہ دے جو آج تک تُو نے نہیں دیکھا دس سالوں سام بنا دیا پھر کیا فرمایا فرمایا اب اس کو پکڑ لے سَنُعِدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى ہم اس کو اس کی پہلی سیرت دے دیں گے پھر ڈنڈا بنا دیں گے دکھا دی اب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے وہاں بھی اللہ نے فرمایا <يَمِنِك> موسیٰ وہ کے معافی یا وہ دائیں ہاتھ والی چیز پھینک دے. اس کا مطلب ہے کہ آسا دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے سنت چاہیے وہاں بھی پوچھا وہ ماطل کا, کا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے صرف یہ نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہاں بھی فرمایا وہ آل کے معافی یا مین <يَمِنِك> نے کا وہ سجے ہاتھ والا تھا موس اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب موسا علیہ السلام وہاں سے نکلے سامنے دریا آ گیا پیچھے پھراؤن کا جو ہے وہ لشکر آ گیا اب ایک بچے کے سامنے بھی آپ ایک دفعہ لائٹ کا بٹن جو ہے وہ آف کر کے اسے آن کریں پھر آف کریں پھر آن کریں بچہ جو ہے سال کا بچہ بھی یہ دیکھ لیتا کہ اس بٹن سے روشنی ہوتی ہے اور بند ہوتا ہے وہ اس کو کھیل بنا لے گا آپ روکیں بھی تو دوڑ دوڑ کے اس بٹن کو آن آف کرے گا آن آف کرے گا اس کا تماشا بنے اسے بھی پتا کیا موسال اسلام کو پتا نہیں تھا کہ دیر از ایکسٹرا آرڈینری ان مائی آسا لیکن موسا کو پتا تھا آسے میں کچھ نہیں وہ مین سوچ پیچھے سے آن ہوتا ہے تو کام آڈ جب تک آرڈر ہوتا نہیں تھا موسا نہیں پھینکتا ادھر سے لائن کلیئر ہوتے تھی پھر موسا پھینکتا حکم آیا ہے. مین سوچان کر دیا گیا فرمایا اندر آسا کل فن مار ہٹ آتا ہے کلک ان کا تو دونوں پھٹے ہوئے حصے تودے کی طرح کھڑے تھے درمیان میں رستا بنا یہ بھی بات ہو گئی جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو ان کی رسیاں اور ڈنڈے سانپ بن گئے موسا علیہ السلام پھر تھاموس آپ نے ڈنڈا نہیں پھینکا کہیں کو یہ نہ سمجھے گا موسا کا تو وکل ڈنڈے پر ہے نہیںکم ہوا وہ ال کے معافی امین کا تل قسما سنا جو تیرے دائیں آسمان ہے اس کو پھینک دے یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو کھا جائے گا اور بنایا کیا تھا ماسن شاہر انہوں نے جادوگر والی چال چلی وہ اپنی پر تھے رسی اور ان کے جو ڈنڈے تھے لاٹیاں تھی وہ سانپ نہیں بنی لوئی ان کے جادو کی وجہ سے خیال یوں ہو رہا تھا کہ وہ چل رہے, ہیں، رہے ہیں جیسے آدمی کو ٹائیفائڈ بخار ہونا تو اس میں ایسے ہی آدمی کو پچھاوے آنا شروع ہو جاتا ہے الومینیشن ہوتی ہے اس کے اندر بندے کو پتا نہیں کیا کیا نظر آتا ہے اب وہ موسیٰ علیہ السلام اتنا تو پتہ تھا نا یہ سانپ ہے تو اسی سے یاد آ جانا چاہیے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سانپ میرا موٹا سانپ ہے میں پھینک دوں نہیں لا تخف تھا بلکہ معاف ہوئی امی نے جو تیرے دائیں ہاتھ والا اس کو ڈال, ڈال دیا جو کیا ہو بھائی اگر وہ رسیاں اور سانپ وہ کھا جاتا سانپ علیہ اسلام والا سانپ ان کے سانپوں کو کھا جاتا تو وہ یہی سمجھتے جناب ان کا سانپ ذرا بڑا تھا اس چھوٹے کو کھا گیا بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے لیکن ان کے بھی سانپ سے موسا کا بھی سانپ ہے تو دونوں برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بات کنفیوژن میں رہتی کہ ہے موسا ذرا بڑا جادوگر ہوگا ماض اللہ سما ماد اللہ یہ چھوٹے جادوگر ہیں چھوٹے سانپ بنائے انہوں نے یہ لائٹ ویٹ ہے موسا ہیوی ویٹ ہوں گے لیکن وہ جن سے ایک ہی ہے کا بھی سانپ ہے ان کا بھی سانپ ہے اور اللہ تعالی بات کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑتی اللہ نے فرمایا یہ کس چیز کو نکلے گا ان کے جادو پر نکلے گا رسیاں ڈنڈے میں ہی پڑے ہوں موسا علیہ السلام کے آسانے پورے گراؤنڈ کا چکر لیا ہے. وہ جو سانپ تھا موسا علیہ السلام والا جن جن لوگوں کے آگے سے وہ گزرتا جا رہا تھا ان پر جادو ختم ہوتا جا رہا تھا انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ رسیاں اور ڈنڈیں گے اور موسا کا جادو ہٹنے کے باوجود موسا کا سانپ ہی جب پورا چکر کاٹ لیا اس نے لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ اگر دونوں برابر چیزیں ہوتی تو پردہ ہٹنے کے بعد موسا کا بھی ڈنڈا نظر آنا چاہیے تھا ان کے بھی ڈنڈے نظر آنے چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی تھی انہوں نے ہمارے خیالات کو متاثر ہمارا ویژن خراب کیا تھا اور علیہ اسلام والا فیل واقع سیرت تبدیل ہوئی ہے اور یہ سیرت کون تبدیل کر سکتا جو ہے جو مٹیریل کا رب ہے ایک یونیورس دوسری یونیورس میں لے گیا وہ پلانٹس یونیورس ہے اس کو اینیمل یونیورس کے اندر لے گیا اللہ سیرت تبدیل ہوئی ہے لکڑی ایک زندہ چیز میں تبدیل ہوئی پتہ چل گئے سب کو اور سب سے پہلے وہ جو اس جادو کے ایکسپرٹ تھے وہ سمجھ گئے موسا علیہ السلام کے پیغام کی ڈیپتھ کو سب سے پہلے سجدہ انہوں نے کیا ہے فول کے سہارا تو ساجدین کالو آ منا بب العالمین اب وہ فرعون اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تو ان کا کہ کہیں یہ کنفیوژن باقی نہ رہ جائے کہ شاید ہم فرون کو ہی سجدہ کر رہے ہیں آ منا بب العالمین رب موسا بہارون اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسا علیہ السلام نے پانی مانگا یا اللہ قوم پیاسی مر رہی ہے تو موسا علیہ السلام اتنے کارنامے اس ڈنڈے کے دیکھ آئے تھے تو کم از کم اس ڈنڈے کو کہیں یوز تو کر لیتے دعا کی ہے حکم ہوا ہے ڈنڈا پتھر پہ مار رب ساک کل اجر فجرت من حسن تاس رکھا حکم ہوتا تھا بٹن آن ہوتا تھا تو نبی کام کر. آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا ہے صحابہ کے درمیان بیٹھے مسجد نبی میں اچانک آنکھوں میں آسو اور آپ نے فرمایا جائے بن و شہید ہو گئے براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کھول دیا حضور کے سامنے اب اب تو یہ ہمارے لیے تو کوئی انفیمل چیز نہیں رہ گئی اب تو آپ کو جب کرکٹ دکھاتے تو بندے بھی دکھاتے جب اعتراض کیا مکے والوں نے اور کہا کہ جی وہ حضرت بکر دیگر نے پوچھا حضور سے نشانیاں بیت المقدس کی اس لیے کہ یہ تو سب کو کنفرم تھا کہ حضور بیت المقدس نہیں گئے گاؤں والوں کو پتا ہوتا کہ کون دبئی گیا اور کون نہیں گیا یہ انہیں پک تھی کوئی حضور باہر سے تو نہیں آئے تھے کہ یہ بیت المقدس نہیں گئے انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول مجھے بتائیے اس کی نشانیاں بیت المقدس کی تاکہ لوگوں کے منہ بند ہوں آپ نے فرمایا میں نے تو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا وہاں وہ تو معاملہ ہی ایسا تھا دیکھ, دیکھ کے بٹھا رہے بتا رہے ہیں فلاں جگہ پتھر ہے فلاں دروازہ فلاں جگہ سے ٹوٹا ہوا اور ارب وقت سے دیگر فرماتے سدتا یار سب دخت ہے اور جو لوگ باقی بھی سفر کرتے رہتے تھے وہ بھی منہ سے نہ کہ دل ان کے بھی کہہ رہے تھے سب سچ کہہ تو براہ راست دکھا دیے میں ہوتا پھر آپ نے فرمایا فلاں جھنڈا لے لیا آپ نے فرمایا عبداللہ اللہ عدم بھی شہید ہو گئے پھر آپ نے فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے آپ حضرت جعفر کے گھر لے گئے تشریف لے گئے ان کے بچے کے ساتھ پر ہاتھ پھیرا تو آنکھوں سے آنسو آگے ان کے گھر والوں نے کہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت نے فرمایا ان کے والد شہید ہو گئے ابھی کوئی خبر وہاں سے آئی نہیں بٹن آن تھا نا اب جب بٹن آف تھا اس کا بھی سن لیجیے رستے میں ایک گزے سے واپس آتے ہوئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا نارمل جیسے پڑاؤ ہوتا ہے خواتین جو ہوتی تھی وہ جب قابلہ چلنے والا ہوتا تھا اس سے پہلے پہلے اندھیرے میں شہری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جا کے رفا حجت وغیرہ کر کے آ جاتی تھی جلدی اب بھی دیہات میں یہی ہوتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا جہاں نہیں ہے. وہ فوجر بعد میں پڑھتے ہیں اور پہلے جا کے فارغ ہوتے ہیں یہ گئی ہوئی تھی کافلا اٹھ کے چل پڑا کسی نے خیال نہیں کیا وزن ان کا تھوڑا سا تھا اٹھایا انہوں نے کہاروں نے اور ڈولا رکھ دیا کافلا چل پڑا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میل دور کی خبر سنا رہے ہیں اور یہاں سات والے اونٹ پر خالی ڈولا لدا ہوا یہ نہیں پتا کہ اندر عائشہ کوئی نہیں بٹن آف ہے بعد میں اس واقعے کو لے کر بڑے افسانے بنے چالیس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذیت میں گزارے مناقین اتنی دن لمبی زبانیں حضور باتیں کر رہے مزے کی بات ہے حضور یہ سمجھ کر کے عائشہ ڈولے میں ہیں ساتھ چل رہا ہے اونٹ ان کا بھی ان کا بھی اور باتیں کر رہے ہیں بتانے لگتے ہیں تو صلاح کی جنت میں بیٹھی ہوئی ہور کا بھی بتا دیتے تنگی کر رہی ہے جب بٹن آن ہوتا ہے جب رابطہ بحال ہوتا ہے سب کچھ بتا دیتے ہیں. اور جب سیٹلائٹ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو کچھ نہیں پتا تھا, سکرین صاف ہوتی ہے. یہ ہے معاملہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کا انتخاب اللہ کرتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے چند سوال لے کر آئے ابھی سورہ کاف شروع ہوگی تو اس میں آپ وہ سنیں گے واقعہ چند سوال آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل آپ کو بتا دوں گا اس کے بارے میں ان شاء اللہ نہیں کہا ان شاء اللہ نبی کے دل میں تھا کہتے ہیں کہ اگر مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کا زبیا حلال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اکبر ہوتا ہے بھول کے نہ کہے تو اس کا زبیا حلال ہے نبی کے دل میں ان شاء اللہ تھی لیکن اللہ نے ہمیں سبق دینا تھا اللہ نے خود کام کیا ہے تو انشاءاللہ کہا ہے کیوں کہ اللہ کو کوئی شک تھا کہ میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو شاید یہ کام نہیں ہوگا ہمیں تعلیم دینے کے لیے لتاب مسجد انشا اللہ میں لیکن رو سکوں متصرین ان شاء اللہ تم داخل ہوگے مسجد حرام کے اندر انشاءاللہ کیوں کہا ہمیں سبق دینے کے لیے جو کام بھی کہو گھڑی کا کوئی پتہ نہیں انشاءاللہ کہا کرو تم بے بس تمہارے اسباب سب میں انشاءاللہ حج پر جاؤں گا کاغذ تیار ہیں بندے کا ویزا بھی سوکھ کا لگ گیا بندہ مر گیا دو دن ہوئے علاج پڑی انشاء اللہ حج کروں گا وہی رک گئی روز آئے اور کہیں گے سرکار کیا ہوا وہ آپ کا جن چھوڑ گیا آپ کو ابو لاب کی بیوی اتنی اتنی زبان نکال رہی محمد تیرا جن میں لگتا ہے اتر گیا ہے آپ کو خبر آتی نہیں تنس تشنی جب پتہ چل جائے اگلے کو کہ یہ مکروز کرز ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ روز آ کے دروازہ جب چاہے کا ٹائم ہوگا دروازہ کھٹ کھٹا ہے کہ پیسے ملے نہ ملے چاہے تو پی آتا ہوں روز آ جائیں وہ سرکار آپ نے ایک وعدہ کیا وہی آئی تو پہلی بات کیا فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنِ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشْتَى اللَّهُ نہ بھی آئندہ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا مگر انشاءاللہ شاء ضرور ساتھ روک نا استثنا دینا ہے ڈب چاہے کا تو کرو تو یہ سبق کس کے لیے ہمارے لیے اس کا مطلب ہے کہ اس سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ان اللہ اگر اللہ نے چاہا ان کا مطلب ہے اگر شاہ چاہا اللہ ہو اللہ نے انشاءاللہ اللہ اگر چاہا اللہ نے. تو اس کا مطلب ہے بے بسی ہے تو انشاءاللہ اللہ اسی طرح عیسا علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ان کو گاڈ کہنا شروع کر دیا یہ ان کے زمانے کی بات ہے دعا کی پروردگار یہ لوگ تو مجھے خدا بنانے چلے بڑی بڑی, بڑی باتیں کر رہے ہیں تو, تو یہ موجے میرے حوالے میں بھی تقسیم کر دے تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ صرف میری تخصیص نہیں ہے آپ کے ہواریین کو بھی اللہ تعالی نے وہ موضا کر دے جب ان کے ہاتھ میں گئے تو کرامت بن گئے کرامت کا مطلب ہوتا ہے اعزاز تقریم کسی کا ریکارڈ کرنا اب وہ بھی جس اندھے کے ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں پر وہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا آپ کے بھی. وہ بھی مردے کو زندہ کر دیتے مگر کس کے ساتھ وز نیلا از توخرج المتا وی از نی تو وے از نیم میرے اذن کے ساتھ میرے اذن کے ساتھ میرے اذن... وہ اذن ان کو بھی اللہ نے دے دی تو جب انہیں تبلیغ کے لیے وہ چیز عطا کر دی گئی کرامت بن گئی ہاتھ اسی طریقے سے کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی موجودہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا کرامت ولی کے بس میں نہیں ہوتا جس طرح موجے کے لیے بٹن اللہ آن کرتا ہے مین سوچ بلی کی کرامت بھی اللہ آن کرتا ہے تب ہوتی ہے اور ان کو مجبور ثابت کرنے کے لیے پروردگار کوئی نہ کوئی چیز روک لیتا ہے کسی نبی سے اولاد روک لی ابراہیم نوے سال تڑپ رہے ہیں اولاد کے لیے اور جب دیا تو کیا فرمایا الحمد للہ اللہ لی بلی الل کی بر اسماعیل الحمدللہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل وصاق دیے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل دی یہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے اپنے بس میں نہ اولاد لینا ہے تو جب اپنی اولاد لینا نہیں ہے تو کسی کو دینا کا جب شفا حضرت ایوب کے اپنے ہاتھ میں ہوتی تو خود نہ لیتے فریاد کیوں کرتے رب ان یا در اللہ تو انتارحمراہ تجھے رحم نہیں آئے گا تو کسے رحم آئے گا تو ننانوے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں سے بھی بڑھ کے تجھے پیار ہے تجھے رحم ہے وہ انتارحمراہ فریاد کی جگہ تو ہی پتا چلا کہ شفا ان کے ہاتھ میں نہیں تو کرامت بھی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے ولی سے صادر ہو جاتی ہے تو ولی کو بھی پتا چلتا کہ لاؤ کو اور وہ انکسار کا کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اب وہ مردوں کو زندہ کرنے والی بات چلی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب انگریز تھے ہمارے سب کانٹینٹ کے اندر ایک عیسائی آیا ایک تو ماحول ایسا تھا کہ مسلمان دبے تھے اٹھارہ سو کے بعد کی بات صدی کی بات ہے تو ایک تو وہ حاکم تھے ہم بہت زیادہ پسے ہوئے تھے وہ بندہ پورے ملک کے اندر مناظرے کرنے کے لیے گھومتا تھا کوئی مسلمان میرے سامنے آیا یہاں تک کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے ایلان کیا مسلمانوں میرا سامنا کیوں نہیں کرتے تھے آؤ اللہ کا ایک بندہ آ گیا کھڑے ہوئے آ میں سے کسی کو نام یاد ہوگا میرے میں. نکل گیا میں کل سے وہ ریفرنس ڈھونڈ رہا ہوں مگر مجھے وہ ذہن سے نکل گیا بات مناظرے کی چلی اس نے کہا کہ جو موجود میرے نبی نے دکھایا تم دکھا سکتے ہو تمہارے نبی نے دکھایا کوئی مردہ زندہ کیا اس کی سوئی اسی پر اڑی ہوئی تھی تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا اللہ آپ نے فرمایا کل دلی میں کسی کا بھی جنازہ ہو کوئی بھی مرے کل جنازہ لے آنا تو تو نبی کی بات کرتا ہے محمد کا ازنا غلام تمہیں بندہ زندہ کرے گا ان وہ میرا رب کرتا تھا بے از نیم ہو گیا کل دلی میں مسلمان ہندو عیسائی کسی کا جنازہ بھی لے آنا ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ مسلمانوں نے کشتی کی ہے کچھ ہوا ہوا تھا کسی کا جنازہ لے آنا تم نبی کی بات کرتے ہو نبی کا ادنا غلام اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کرتے کے دکھائے گا کیا جلال ہے کیا روب پڑا ہے رات و رات وہ پادری وہاں سے بھاگا ہے ترکی چلا گیا ترکی میں جا کے اس نے پھر چیلنج دینے شروع کر دیے ترکی کی حکومت نے سرکاری طور پہ اگر اسی آدمی کو لکھا مولوی صاحب کہہ سے جان چھڑا ہماری یہ ترکی پہنچے وہ ترکی سے بڑھا جی جی رحمت اللہ کی رانی بالکل ٹھیک ریفرنس آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ پیغام جاری ہے, پہلے یہ دو چیزیں ذرا کلیئر ہو جائیں ولی کی کرامت جس زمانے میں اسلام کو جو چیلنج درپیش ہوتا ہے پروردگار اس زمانے میں اس قسم کے لوگ اٹھا کر کھڑے کرتے اسلام کی ضرورت کو انہی لوگوں نے پورا کرنا نا رسول تو نہیں آئے گا کام رسولوں والا ہے رسول آئے گا نہیں لیکن جو یہ کام کرنے اٹھتے ہیں انہیں اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے تو ان سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا مسلمان جب یونان انہوں نے یہ فتح کیا اپنا ترقی وغیرہ یہ علاقے فتح کیے جہاں یونانی اثر پایا جاتا تھا بغداد اور کوفے میں آئے یہاں علم الکلام اور فلسفے کا بڑا زور تھا مدینے اور مکے والے بڑے سیدھے سادھے لوگ اب کہیں حدیث میں نہیں آتا کہ علم الکلام حاصل کرو اور اے ایمان والوں فلسفہ پڑھو چیلنج فلسفے کا تھا اللہ نے امام غزالی کو فلسفے کا امام بنا کے کھڑا کر اب ان کا علم الکلام پڑھنا بھی عبادت وہ یہ نہ کہ جی حدیث میں کہیں نہیں ملتا ان کا اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے جو صحیح وہ کر رہے ہیں جو بھی نالج پڑھ رہے ہیں وہ عبادت تھی. جیسے جب تلوار اور تیر اور نیزے کا مقابلہ ہو رہا ہو تے نیزہ لے کر اللہ کی راہ میں ایک ساتھ کھڑے رہنا ایک ساتھ کھڑے رہنا ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں حدیث رباس موراکو کا اس وقت رالبن کیپٹل ہے وہاں سے حضرت ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو یہ شور ہوا کہ رومیوں نے سمندر کی جانب سے یہ بالکل سمندر کے کنارے ہیں سمندر کی سائڈ سے حملہ کر دیا ہے کچھ اور ور ہوا ہوگا سب لوگ جس کے پاس جو ہتھیار تھا اسٹینڈنگ آرمی وہاں اس موجود نہیں تھی یہ جو بھی صاحب تھے وہ لے کر اپنا اپنا اصلاخ تلوار تیر جو بھی تھا نکل گئے حضرت ابھی حریرہ رضی کے ہاتھ میں نیزا تھا سائل پہ گئے پتا چلا یہ نہیں کوئی اور بات تھی کوئی اور شور تھا حملہ وغیرہ کوئی نہیں ہوا تھا سارے لوگ واپس آ گئے یہ وہاں کھڑے ہیں نیزے کو لے کر کسی نے کہا صاحب سارے لوگ واپس چلے گئے آپ کی تشریف لے چلیے فرمایا میرے کانون. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنا ہے اور میرے زین نے اس کو محفوظ رکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک ساتھ کھڑے رہنا پیرے کے لیے نگرانی کے لیے لہلا القدر قدر میں مسجد آرام میں ہجر اسود کے سامنے ساری رات کھڑا رہنے سے افضل خیر من منالف شہر ایک ساتھ تو جیسے وہ نیزوں نیزہ لے کے کھڑا ہونا حضور نے فرمایا تمہارا نیزوں سے کھیلنا مجھے تمہارا نفر پڑھنے سے زیادہ پسند اب وہ نیزوں سے کھیلنا عبادت ہو گیا تو وہ علم الکلام پڑھنا امام غزالی کا وہ فلسفہ پڑھنا اتنا ہی ثواب تھا جتنا حدیث اور قرآن پڑھنا کی تیاری کرنا اس وقت چیلنج وہ درپیش اور امام غزالی رحمتہ اللہ فلسفے اور علم الکلام کے امام تھے فقہ کے امام نہیں جس کو اقبال نے کہا رہ گئی رسمیا گاہ رو بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اسی طریقے سے جہاں مسلمان ہندوستان میں آئے ہندوستان جادو کا گرد میٹا فیزیکل پاور اتنی زیادہ تھی سادھوں کے اندر کہ آپ اندازہ نہیں کر کسی کو سکتے میں مبتلا کر دینا کسی کی زبان بند کر دینا کسی کی گائے کا دودھ بند کر دینا کسی کے چولہے کی آگ کو بند کر دینا آگ جل رہی ہے پورا دن اور روٹی نہیں پک رہی یہ کس کا کھیل ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ تو انسانی مجاہدہ اپنے نفس پر دا سرف کنسنٹریشن ٹیلیپیتھی وہ یہ چیزیں حاصل کر اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیر تلوار کی ضرورت نہیں تھی جب تیر تلوار کی ضرورت پڑی تو پھر محمود غزنی افغانستان سے لے کر آیا اللہ جب ضرورت تھی تو وہ آیا ہے شاہب الدین غوری آیا ہے لیکن اس کا مقابلہ کون کرے گا اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر انہوں نے ارتکاز مجاہدہ وہ کسی اور چیز پہ اپنی کالی دیوی کے ماتھے پہ کوئی وہ لگا کے ٹیکا اس پہ نظر جما کے کنسنٹریشن حاصل کرتے تھے یہ آنکھیں بند کر کے دل پر اللہ کا تصور کر کے یہاں کنسنٹریشن حاصل کرتے ان کا مجاہدہ کوئی اور تھا وہ برت رکھتے تھے یہ روزے رکھتے تھے وہ کہیں گیان دھیان کرتے تھے اپنا یہ یعنی ان کی جو احساس تھی کنسنٹریشن کی وہ قرآن تھا نوافل تھے روزے تھے اللہ کا ذکر تھا لہذا ان کے مقابلے میں یہ جو تصرف حاصل کرتے تھے وہ میٹافزیکل یہ ان کی دسترس میں تھا کرامت ان کی دسترس میں نہیں وہ جب دب جاتا تھا دکھا دیتا تھا مولانا دوست محمد قریشی صاحب نے ایک واقعہ لکھا جب یہ دیوبند میں فاروق کو تحصیل تھے فرماتے ہیں کہ میرا ہم سبق ایک لڑکا تھا ہندو تھا مسلمان ہو گیا اور بہت اچھا مبلغ تھا نئی نئی امنگ تھی دین میں تازہ تازہ آیا تھا ایک وہاں برہمن تھا انہوں نے اس پہ لکھا کہ کیا تصرف کسی کے ولی ہونے کی نشانی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہونے کی نہیں یہ تو کسی کے مسلمان ہونے کی بھی نشانی نہیں ہے یہ تو ہندو بھی کر یہ تو مہتم فل پاور کوئی بھی محنت کرے تو کر سکتے کہتے ہیں کہ وہ ایک براہمن تھا ان کے پاس اس کو تبلیغ کرنے چلا گیا وہ اور اس ہندو سے مسلمان نوجوان سے باقی ہندو ڈرتے تھے کوئی نزدیک نہیں آتا تھا بڑے دلائل دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ کے پاس حدیث کا درس لے رہا تھا کہتے اس کے پاس گئے اور وہ اپنے گیان دان میں لگا تھا اور براہمن جی یہ وید چھوڑو ادھر دیکھو اور براہن نے اس کے قلب پہ نگاہ ڈالی اور اللہ اللہ کی بجائے جو ہے وہ دل رام رام کرنے لگے اس کے بعد دوبارہ اس نے کہا کہ یہ وید چھوڑیں برامن صاحب ادھر میری طرف توجہ کریں اس نے پھر توجہ کر نور مان نکال دیا تو پھر ٹھونک رام رام کرتا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا تو تھا بھی ہندو رہے گا بھی ہندو بستر اٹھا اور یہ مدرسے سے نکلتا واپس آئے اور وہ رام رام اور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا میرے مولانا حسین احمد مد مدنی رحمۃ اللہ نے ان کو بھیج دیا ابدل کادر رائے پوری رحمت اللہ کے پاس آپ نے سات دن ان کو کھانا کھلایا کچھ نہیں صرف لنگر کھانا کھلا کہا کچھ نہیں آٹھویں دن وہ آ گیا اس نے کہا کہ یا تو مجھے کلما پڑا مولوی صاحب یا پھر میں جاؤں یہاں ایک تھپڑ مارا اور فرمایا تو تھا بھی مسلمان اور رہے گا بھی مسلمان جا اور سبق پڑھ اور وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لیکن سر یہ کون مقابلہ کرتا اس اس کے نتیجے میں کنسنٹریشن کے نتیجے میں بدن کا ہر حصہ پینتیس اسباق ہیں اس کے کل اللہ اللہ کرتا سات و لطیفے اللہ اللہ کرتے یہ اللہ اللہ آنکھیں بند کر کے کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا پورا بدن بھی اللہ اللہ کر سکتا گوشت ہے گوشت پڑکتا ہے میں نے کہا نا یہ ان کی ہے حالت ہوتی ہے کہ چکی چل رہی ہے اور ادھر وجد ہو گیا وہ تک تک تک, تک کر رہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان کی لائن ادھر مل گئی ایک صاحب کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ہمارے یہاں مکئی کوٹتے ہیں نا تو وہ کھم کوٹتے ہیں تو وہ, ہیں. تو, وہ تو لوگ مکئی کو کوٹ رہے تھے اور انہیں وہ لائن جڑ گئی اللہ اللہ والے ہوتا ہے ان کی کنسنٹریشن کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ اللہ اسی کا مراقبہ ہوتا ہے اسی پہ وہ توجہ حاصل کرتے ہیں اور یہ بھی ضروری ٹیکنیکلی یہ عبادت ہے لیے کہ مقابلہ کرنا امام غزالی کا فلسفہ پڑھنا عبادت ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا تلوار کی مہارت حاصل کرنا ان کا یہ مہارت حاصل کرنا اسی طرح مناظرے کی تیاری کرنا ذاتی بھائی میرے سامنے مناظرے کیے ہیں سب دین کے شعبے اور جس وقت جو ضرورت ہے عبدل قدیر خان کا راتوں کو لیبارٹریوں میں جاگنا اور میزائل کے لیے کام کرنا یہ عبادت ہے جیسا کسی مفتی کا مدرسے میں راتوں کو ایسا اس بندے کی سٹڈی بھی عبادت ہے آج ہمیں جس چیلنج کا سامنا ہے اس میں عبدل قدیر خان کی محنت ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اس طرح سے یہ لوگ آئے آپ دیکھیں نظام الدین اولیا رحمت اللہ کیا لے کر آئے کوئی فوج لے کر آئے مائن الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ این اجمیر میں آکر کر لگایا جو پرتھوی راج کا گر تھا جو بڑا متاثر تھا شہابین گوری کے ہاتھوں مارا گیا اس کے گھر میں آ کر ڈیرا لگایا ہے کیوں لگایا ہے کوئی فوج تھی ساتھ آج تو آپ مسجد میں جائیں ترابی پڑنے گنے لگی ہوئی کیا لے کر آئے تھے وہ کس کے بھروسے پر آئے تھے اللہ کے بھروسے پتہ تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے وہی ان کا کام کرنے والوں کی حفاظت کرے پرتوی راج کی اماں مسلمان ہوگی اس کی مسلمان ہوگی ان کے ہاتھ نہ ان لوگوں کا کوئی جادو وہ کرتے تھے جادو آنکھوں سے اپنے کاج سے ان کو بیمار کرنے کی کوشش کی انہوں نے آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے وہ یقاد اللہ جی نا فروز لکھو یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے کھا جانا چاہتے ہیں آنکھوں سے کام لے کر ان کوئی کام کیا نہیں اس لیے کے مقابلے میں وہ چیز موجود تھی تصرف کو رفع کرنے کے لیے ادھر بھی کوئی چیز تھی اس کا حاصل کرنا اس کے لیے محنت کرنا یہ بھی ٹیکنیکلی ایک عبادت اور کرامت کا انکار کوئی نہیں کرتا لیکن کرامت نہ کسی کو خدا ثابت کرتی ہے نہ کسی کو خود مختار ثابت کرتی ہے وہ بے بس ہوتی کرامت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ میڈا فزیکل جو پاور ہیں یہ کنسنٹریشن قابلہ مقابلہ کرنا کی. کسی جادو کا توڑ کر دینا آپ دیکھیں 90 ہزار آدمی مسلمان کیا ہے انہوں نے کہاں سے آئے یہ بندے کہاں سے آئے ان کے پاس کوئی حاجت کوئی واسطہ ہوگا تو آنا تھا نا لوگوں نے ان کے اور لوگوں کے درمیان آنے کا وسیلہ کیا تھا ہمیں دبئی آئے ہیں تو کوئی مال کے لیے آیا نا کوئی وجہ ہے ان کے پاس دنیا کیا ڈھونڈنے آئی کی؟ تھی کوئی آیا بچہ اٹھایا ہوا میرا بچہ رات سے سو نہیں رہا ہے کوئی تکلیف ہے اس بچے کو یہ نہیں پوچھا تم اندوانی ہو یہ بچہ ہندو ہے اس کا باپ کیا کام کرتا ہے مسلمان ہے سکھ ہے کون ہے بچہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک یہ پروگار نے شفا دی رستہ کھل گیا آنے جانے کا ایک ذریعہ اسی سے وہ متاثر ہوتے تھے ان کے اخلاقیات انہوں نے مذہب پہ وار اس طرح سے نہیں کی آپ کو تقریریں نہیں ملیں گی نظام الدین اور یار رحمت اللہ جائے گی دس لاکھ آدمی مسلمانی تقریریں نہیں ملیں گی اخلاق ملے گا. جو بھی آیا سینے سے لگایا پلٹ کے گیا تو مسلمان تو اس کا سبب یہی تھا ہندو تکلیف پہنچاتے تھے ادھر سے راحت ملتی تھی جادو کا توڑ اب اس کے لیے انڈسٹری بن گئی سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں تو منہ کیسی کیوں نہ ہو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں اپنی تمنا پوری نہیں ہوئی لئی کے کنارے زندگی ہوگی ایک کھوکھا ڈالے ہوئے بدبو میں بیٹھے ہوں چوبیس گھنٹے اپنی تمنا کوئی نہیں پوری ہوئی آپ کی تمنا کیسی کیوں نہ ہو چوبیس گھنٹے میں پوری پروفیسر فلاں کاظمی اور پروفیسر فلاں رضوی اور پروفیسر فلاں فلاں یہ انڈسٹری نہیں تھی لیکن بہرحال اللہ تعالی کو ان کی کرامت عزیز اللہ کے نام پر آئے تھے اللہ کی نصرت کرتا تو اس ذریعے سے لوگوں کو ان کے پاس آنا جانا تھا وہ پیسے تو وہ کماتے کوئی نہیں تھے کیا سب یہی چیز لیکن نہ موزہ نبی کے ہاتھ میں نہ کرامت ولی کے ہاتھ وہ بھی معزے کے لیے اللہ کا محتاج ہے یہ بھی کرامت کے لیے اللہ کے محتاج ہے ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ہم سے مانگ مانگ کے چلتے تھے داتا ان میں کوئی بھی نہیں اب دیکھیے جب بھی توحید پہ بات ہوتی ہے تو اس میں کتنی دو ٹوک بات ہوتی ہے اسلام کی دعوت میں شروع سے لے کر حضرت نو علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کی دعوت میں ایولیوشن نہیں ہے مرحلہ مرحل واریت نہیں ہے مراحل نہیں ہے سٹیجز نہیں ہے دعوت بیک وقت ہے وحلہ ع دن خامدا کالا قو محبود ولا سمودا خام صالحہ کالا قو محبود لا عابدو بات دعوت میں مرحلہ واریت نہیں ہے معاملات میں ہے پہلے نماز کوئی فرض نہیں تھی پھر دو رکتیں فرض ہوئی پھر چار ہو گئیں زکات کوئی فرض نہیں تھی بعد میں ہوئی ہے معاملات میں شراب تین مرحلوں میں جا کے حرام ہوئی ہے لیکن دعوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے دعوت تو سیدھی ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ اس میں کوئی مرحلہ واریت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایسا کرو تم پہلات کو چھوڑ دو دو ماننے شروع کر پھر دو چار سال کے بعد اللہ نے کہا چھا, اب منات کو بھی چھوڑ دو پھر کہا اچھا اب اوزا کو بھی چھوڑ دو اس میں نہیں لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کہ چلو داتا صاحب کو مانتے رہو بابا شادی شہید کو چھوڑ دو دولے شاہ کو چھوڑ دو بعد میں کہا دو سب پکا ہو گیا تھا داتا صاحب بھی نہیں جانا تھا سی ساری بات ہے داتا کوئی نہیں ہے کہ سوریام بیا ہے یہ سارے ہم سے مانگا کرتے تھے نبیوں کا لسٹ سوریا امبیا ہے دا میسنجر سب کی لسٹ سب کے مسائل بتانے کے بعد یونس کو اس طرح نکالا زکریا کو اس طرح بیٹا دیا ایوب کو اس طرح دی فلاں کو اس طرح کیا آخر میں فرمایا hey, نبی لیکن کانو یا دروننا و بنوا یہ سارے ہم سے مانگا کرتے تھے یہ سب ہمارے مانگتے تھے داتا اگر ان میں کوئی نہیں ہے اگر ابراہیم داتا نہیں ہے تو علی اجمری داتا نہیں ہو داتا صرف وہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حضرت علی جویری رحمت اللہ علیہ کی انسلٹ کر اگر کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو خراب کیا تو اس میں ان کا کوئی کو یہ ایسا ہی ہے جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دے جیسا غلام احمد قادیانی کی امتداب بگڑنے کی یہیں سے شروع ہوئی وہ مناظر اسلام تھا غلام احمد قادیانی مولویوں نے اٹھا اٹھا کے اسے اسلام بنا دیا عیسائیوں سے لڑا دیا اسلام. اس نے جب بسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتے تھے اس بندے نے پلٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسلٹ کر ایسی ایسی انسلٹ کی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان سلب ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اتنے ہی محترم ہے جتنے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کی تو ہین بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اور قابل قتل ہے جس طرح محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یعنی ہمارے یہاں جو قانون ہے بلاسمی لا جو ہے توہین رسالت وہ توہین محمد کا قانون نہیں ہے وہ توہین رسالت کا قانون ہے اگر یہودیوں کے رسول السلام کی بھی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کی وہی سزا جو محمد رسول اللہ تعالیٰ کی ہے یعنی ہمارا غیر متأثر قانون ہے کہتے ہیں قانون توہین رسالت منسوخ کرو اس کا مطلب یہ سیدھا سیدھا کہ ہمیں محمد رسول اللہ کو گالی دینے کی اجازت دو کسی کو گالی دینا کسی کا رائٹ ہے اگر شاہجہزم کو گالی دینا کسی کا رائٹ نہیں ہے اس میں تم نے چودہ سال سزا رکھ دی ہے محمد رسول اللہ کو گالی دینا کس کا رائٹ ہے کہ اقلیتوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ محمد کو گالی دیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ قانون ان کا متأثر ہے برطانیہ میں صرف حضرت تیسہ علیہ اسلام کو جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے ان کے یہاں تو عیسیٰ کا قانون ہے جو عیسیٰ علیہ اسلام کی انسلٹ کرے گا اتنی سوچا باقی محمد کو گالیاں دے صلی اللہ وسلم جیسے رشدی نے دیے تو اس کی حفاظت کرتے کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرتے خود ہائی جیکروں کو تحفظ دیتے ہمارا جو بھی چور بھاگا انہوں نے تحفظ دیا ہے بڑے ناپاک صاف اور نیک لوگ ہیں وہ ہم لوگ کہتے ہیں انگریز بڑے باخلاق اور بڑی بااصول کون ہمارا ایک اس ہے ہزم نہیں ہوتا نہ کسی کو گالی دیتا ہے نہ اس نے کوئی جہاز ہائی جائک کیا ہے نہ کسی کے ڈاکہ ڈالا ہے اپنے ملینز اللہ کی راہ میں خرچتا ہے ہزم نہیں ہوتا کہتے دو ہمارے سارے چور ان کے پاس بیٹھے ہو وہ کیوں نہیں دیتے تو اسی طرح جس طرح عیسائی حضرت علیہ اسلام کو خدا کہتے ہیں تو ہم علیہ اسلام کو اگر گالی دیں گے تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے اس میں علیہ اسلام کو کوئی کسور نہیں اگر کچھ لوگ کچھ لوگوں نے دکانیں ڈال دی ہیں ان حضرات کے مقبروں کے اوپر اور اپنی روٹی پوری کر رہے ہیں تو اس میں میں نہ حضرت علی رحمت اللہ علیہ کا قصور ہے نہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں داتا نہ شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں دستگیر ہوں ان کی کتاب پڑھی ہے دنیا تو طالبین علم کھل جاتی ہیں وہ کیا معاہد بندہ ہے جو رفایہ دین کرنے والوں کو وہ بھی کہہ کہ کے غالب دیتے ہیں وہ رفایہ کرتے ہیں. حفظر قادر جامعہ ابت اللہ ہمبلی تھے اور تمام آئین